بسم اللہ رحمانبارک وسلمس الخان پندرواں سبق المدرس و استاد یا یاسر و انبتا کا مل اے یاسر تم پورے دو ہفتے غائب رہے ہو ان تغیب ادا تفصل اگر تم اس کے بعد غیر حاضری کرو گے تو تمہیں کلاس سے علیحدہ کر دیا جائے گا یعنی کلاس سے نکال دیا جائے گا فعین اللہ خاطہ تنس عالیٰ میں یقین اکثر امن اسب آئینی یوتھ و قید ہوں فعین اللہ خاطہ بورڈ جو سامنے لٹکا ہوا ہے قواعد و ضوابط کا تو یقیناً بورڈ تنس اعلیٰ عںّہ وہ اس بات کا آرڈر جاری کر رہا ہے اس بات پہ نص بیان کر رہا ہے اس بات کی کہ جو دو ہفتوں سے زیادہ غیر حاضر رہے گا اس کا بستر لپیٹ دیا جائے گا یعنی اسے کلاس سے نکال دیا جائے گا یا کالج یونیورسٹی وغیرہ سے یا یاسر لن عگیب بعد ہادہ انشاءاللہ میں اس کے بعد انشاءاللہ ہرگز غیر حادری نہیں کروں گا ہرگز غائب نہیں ہوں گا کم برتن کل سے علیحقہ آپ نے مجھے اس طرح کتنی دفعہ کہا ہے کم برتن ہاں کم برطن کلس علی حقدہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں یہ کم خبریاں ہے بتانے کے لیے یہ کم استخامیہ نہیں ہے جس کم کے بعد آنے والا اسم حالت جرمے ہو وہ کم استخامیہ نہیں خبریاں ہوتا ہے کم استخامیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم منسوب ہوتا ہے حالت نصب میں چنانچہ اس کا ترشمہ کریں گے کتنی دفعہ تم مجھے اس طرح کہہ چکے ہو معقل تو عبیب و اللہ بھی عذرن. میں نہیں غیر حاضر ہوتا تھا مگر کسی عذر کی وجہ سے مجبوری کی بنا پہ مہمہ یقین العزر و فلیق برا مَ مقن العذر جو بھی عذر ہوگا آئندہ یعنی اس کے بعد ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یدنعمان النعمان داخل ہوتا ہے من جا متأخرا فلا یدق الحثہ یسینا جو لیٹ آئے تو وہ داخل نہ ہو یہاں تک کہ وہ اجازت طلب کر لے اجازت حاصل کر لے ان امان و انا آصفن مجھے افسوس ہے رعیط کا مشغول فد لا و کا میں نے آپ کو مشغول دیکھا مشغول پایا تو میں اندر آ گیا تاکہ میں آپ کو مزید مشغول نہ کروں یا تاکہ میں آپ کی توجہ نہ ہٹاؤں یدخ المراقب و نگران داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے المراقب نگران ہا ام اے لان یہ اسم الفعل ہے یعنی خضو یا اسماؤ کے معنی میں اعلان محمن ایک اہم اعلان سنیے ایک اہم اعلان لیجئے آدھی خمس تو قطع یہ باطن مفید تحوی اسلامی یہ پانچ مفید چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کتابن سے کتع یہ اور اس کی مسن اور اس کی معنس کتع یہ بطن یہ اس میں تصغیر ہے یہ پانچ مفید کتابچیں ہیں تحوی قصصن قصصن کی جمع قصصن بھی آتی ہے اور کس حصل بھی تحوی, تحوی اسلامی جو اسلامی واقعات پر مشتمل ہیں سمن یقرہ آخر ہا فلا جائزۃ تو جو ان کو پڑھے گا اور ان سوالوں کا جواب دے گا جو اس کے آخر میں وارد ہیں یعنی دیے ہوئے ہیں آ رہے ہیں فلاح و جائزۃ تو اس کے لیے انعام ہے تو اسے انعام ملے گا سمن اوراد یشتری کفی حادم سابقتی فل یوس جسم ہو اندی تو جو شخص چاہے کہ وہ اس مقابلے میں شریک ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام میرے پاس رجسٹر کروا دے کالوسل اسما ہوں تسجیل رجسٹریشن کو کہتے ہیں تو اپنے نام کی رجسٹریشن کروا دے میرے پاس ابراہیم ابراہیم یا شیخ لا ناجید کا فی مکتب کا فی کثیر من الاقیانی ہم آپ کو نہیں پاتے ہیں آپ کے آفس میں اکثر اوقات احیان ہین کی جمع ہے ہیناً وقت فی کثیر من الحیان یعنی فی کثیر من الوقاتی المراکب المراکب لم جنی فی مکتبی اگر تم مجھے میرے دفتر میں نہ پاؤ ستا جوننی في مکتب المدیری تو تم مجھے پالو گے مدیر یعنی پرنسپل کے آفس میں یا فضیلت شیخ ان في فی مکتبی الله میرے دفتر میں ہے انہیں اطاذرا علیہ کا پہل تصمہ الہوب الدخل اگر وہ آپ سے معذرت کرے تو کیا اب تو کیا آپ اس کو داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے المدرس استاد نان جی ہاں یوسلم المراطب و یخرج مراطب سلام کرتا ہے اور نکل جاتا ہے یا احمد اقرایت الوارد في الدرس سبق میں آنے والی آیت کو پڑھو احمد احمد بعد اس کے عادت و من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یا یادین امن ان اللہ الله تم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور مثبت اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا تمہیں ثابت قدم کرے گا ابراہیم ابراہیم لمادہ جزی مت الفعلق ملا کے پڑیں گے لمادہ جزی مت الفعل واردی یا فضیلت شعیلت اس آیت میں وارد ہونے والے فلموں کو کیوں جزم دی گئی ہے عالت جزم میں کیوں استعمال کیا گیا ہے المدرس و استاد ان اداۃ و شرفن ان حرف ہے جو دو فیلوں کو حالت جزم میں لاتا ہے نحو مثلاً تنجا اگر تم محنت کرے گا کامیاب ہوگا ان تجحب السوقی کا اگر تم بازار جاؤ گے میں تمہارے ساتھ بازار جاؤں گا اور یوسم فعل الشرط اور پہلے کا نام رکھا جاتا ہے فیل شرط الآخر و جواب الشرط اور آخر اور دوسرے کا جواب شر و فی العت الکریم طف الشرط اور آیت کریمہ میں پیچھے گزرنے والی آیت کریمہ میں فعل شرط تنصروح ہے وجوابه ينصر اور اس کا جواب ينصر ہے والفعل يثبت معطوف علی ينصر اور يثبت جو فعل ہے اس کا عطف کیا گیا ہے ينصر پر ارجو ان تكونوا قد فهمتم مجھے امید ہے کہ تم سمجھ چکے ہو گے اتستطيع ان تذكر ايه اخرى تحوي ان یا ياسر اے یاسر کیا آپ کوئی دوسری آیت بیان کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں جو ان پر مشتمل ہوخرا کیا آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ دوسری آیت ذکر کریں بیان کریں تہوی ان جو ان پر مشتمل ہو یاسر ان یاسر نہ امب جی ہاں اللہ کی مدد سے یعنی میں ایسا کر سکتا ہوں دوسری آیت بتا سکتا ہوں اور اگر تم واپس لوٹو گے اگر تم دوبارہ کرو گے نعود ہم بھی دوبارہ کریں گے وہ تو ادو اگر تم دوبارہ گناہ کرو گے دوبارہ ہمارے خلاف بغاوت کارویہ اپناؤ گے تو پھر ہم بھی تم سے دوبارہ سزا اور تمہیں انت... سزا دیں گے اور تم سے انتقام لیں گے المدر رسو احسن تا. آپ نے بہت اچھا جواب دیا شہ کے معنیٰ میں ایمکن کا نو امان و اے نعمان کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ دوسری آیت دھیان کریں بتائیں نا ام بی اللہ قال تعالى وا الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين الا یصل میں ہے ان جمالہ اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے خسارہ پانے والوں میں سے المدرس استاذ ماشاءاللہ الا ہونا اصلھا ان ولناثیہت الا یہاں اس کی اصل ہے یعنی اصل میں وہ کیا ہے ان اور لا اور لا یہاں لائے نہیں نہیں ہے بلکہ لائے نفی ہے لن نافیتو احمدو اسمتا ادوات اخرى تجزم فعلین یا استاد اسمتا یعنی اہناتا ادوات اخرى ادواتن اداتن کی جمع ہے اداتن بھی حرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسمتا ادوات اخرى کیا اس کے علاوہ دیگر حروف بھی ہیں سمت ہنا کا وہاں یعنی اس کے علاوہ کے معنیٰ میں کیا اس کے علاوہ دیگر حروف بھی ہیں جس طرح انگلش میں دیر استعمال کرتے ہیں اور یا یا اس دیر استاد جو جسم دیتے ہوں دو فیلوں کو اے استاد ان حرفن ان ایک حرف ہے وہ ہنا کا اشرت وسما ان تجزم علینی اور وہاں جس طرح ابھی ہم نے کہا مثلا انگلش میں کہا جاتا ہے تو تو کے یہاں ہونا اور اسی طرح سم اوپر جو گزرا ہے وہ بھی اسی معنی میں وہرت وسما اور دسما دس یعنی ان کے علاوہ دس اسما ہیں جو دو فلوں کو حالت جسم میں لے جاتے ہیں اہم ان میں سے اہم کون کون سے ہیں یعنی جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں من نہ یا عمل یا جو شخص ایک غرا کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا ماں نحو وما تسعل من خیر یا الم اللہ اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا یا اور جو تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے مچا مچا تصافر جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا متا کا منع کب بھی ہوتا ہے اور متا کا منع جب بھی ائینہ نہو این تسکن اسکن اینہ کا منع کہاں بھی اور جہاں بھی ائینہ تسکن اسکن جہاں تم رہو گے میں رہوں گا ما کثیر ماتحا ماضہ اور زیادہ تر یعنی بہت زیادہ اس کے ساتھ مل کر آتا ہے ما جسے ماں زائدہ کہتے ہیں توقیدی وہ ماں جو زائدہ ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ وہ اینہ ماں تکونک ملم تو ہوتا تو ہم کرتے جہاں تم کہیں ہو جہاں کہیں تم ہوگے ہو لیکن اینما تکنس میں نسبتاً زیادہ تحقیق اور زور کا معنی پیدا ہو گیا ہے جہاں کہیں بھی جہاں کہیں بھی تم ہوگے یدھ الموت ملمو تو پالے گی گرفت میں لے لے گی تم کو موت یعنی موت تم تک آ پہنچے گی ایو نحو ایم و جمن فلم نشترکی ایہ بھی استفام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک عام اسم کے طور پر بھی ایہ خبریہ ایہ معجمن ایہ حرف شرط ہے یہاں ایہ معجمن نجد ان کو ادوات شرط کہہ سکتے ہیں ائنما تکون یدرککم الموت ہم نے کہا ایہ ایہ معجمن نجد فلمکتبہ نشتری جون سی ایہ کا معنی کوئی بھی اور جون سی بھی جون سی ڈکشنری بھی جو ڈکشنری بھی ہم مكتبہ میں پائیں گے نشتری ہی ہم اسے خرید لیں گے مہمہ نحو محما تکل مصدق کا جو کچھ آپ کہیں گے جو بھی آپ کہیں گے ہم آپ کی تصدیق کریں گے تو بہرول مہ ما اینا متا ما من اف ہم حادت درسن تم سمجھ لو اس سبق کو اچھی طرح حمن فاہیم حاضر فاہیم دروسن کثیر جس نے اس سبق کو سمجھ لیا تو یقیناً اس نے بہت سارے اسباب کو سمجھ لیا بی درسن اضافی حاضر مسا میرا ایک اضافی سبق ہے ایڈیشنل کے معنیٰ میں اس شام کو فمن اوادہ سفیدہ تو جو شخص استفادہ کرنا چاہتا ہے فل یہ تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں حاضر ہو جائے تمن لم یہ ظر فلی اور جو حاضر نہیں ہوگا تو اس کی اس کی علامت نہیں کی جائے گی فلیسہ معلومً یعنی اسے کچھ نہیں کہا جائے گا فلی سا بِملومً تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا اسے برا بھلا نہیں کیا جائے گا لفظیمانہ کُلونا سے یح ظر انشاء الله ہم میں سے ہر ایک حاضر ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ اتونا تم سب کب آؤ گے متانا متا عتی نا جب آپ آئیں گے ہم آ جائیں گے ساعت ساعت رابع انشاء اللہ میں چار بجے انشاءاللہ شاء اللہ آؤں گا فی یہ فصل نجلسو ہم کون سی کلاس میں یعنی یہاں فصل کے دو معنی فصل دو منوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے کلاس بھی اور کلاس روم بھی یہاں کلاس روم مراد ہے فی ای فصل نجلسو کون سے کلاس روم میں ہم بیٹھیں گے ای فصل نجد خالی نجلسوی ہی جو کلاس روم بھی ہم خالی پائیں گے ہم اس میں بیٹھ جائیں گے تمارین و مشکیں عجیب عن الاسئلت الاتیتی آنے والے سوالات کا جواب دیجئے من اللذی غاب اسبو اینی وہ کون ہے جو دو ہفتے غائب رہا یاسر هو اللذی غاب اسبو اینی یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللذی غاب اسبو اینی ہوا یاسرن من اللذی ج کون ہے وہ جو لیٹ آیا ان ہم کہیں گے ان جا یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کتنے بجے کون سے سور میں کہیں کتنے بجے کون سے گھنٹے میں استاد اضافی یعنی سبق کے لیے آئے گا. یا الی الی یکون شرط والجواب شرط اور جواب شرط ہوتے ہیں اما مدار یا تو دونوں فیل مدارے نہ ان تد اور اگر تم نافرمانی کی طرح واپس پلٹو گے تو ہم سزا کی طرح واپس پلٹیں گے یعنی اگر تم دوبارہ گناہ کرو گے ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے امّا نہیں. اور اما دونوں فیل ماضی ہوتے ہیں شرط بھی اور جواب شرط بھی ہم بھی واپس لوٹیں گے مانا وہی جو پچھلی آیت کا وتم ادنا اگر تم دوبارہ میری ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ سجا دیں گے و اما مادیان سم ادارے اور یا پھر ماضی پھر مدارے یعنی شرط فیل ماضی اور جواب شرط سیل مدارے نہ وہ منکانہ آخرتی نزید لہوفی ہر سے ہی جو شخص چاہتا جو شخص چاہتا ہوگا آخرت کی کھیتی نزید لہوفی ہر سے ہی ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں یعنی اس کی کمائی میں وہار فمادی اور یا پھر مدارے پھر مادی یعنی شرط فیل مدارے اور جوابے شرط سیل مادی یعنی پہلی صورت کے بالکل برعکس نحو وہ کو صلی اللہ وسلم میں یکم للت القدر ایمان وقت صابن و جو قیام کرے گا للت القدر کا ایمان وقت صاب ایمان کی حالت میں وقت اور احتساب کرنے کی غرض سے وقت صابن سواب حاصل کرنا کہا جاتا ہے یعنی اپنے اس کا محاسبہ کرنے کی غرض سے وہ فر اس کو بخش دیا جائے گا وحادہ کلیلن اور یہ کم ہے یعنی اس کا استعمال کم ہے مشق نمبر ایک فی كل فكره مما یاتی جملتان ہر فکری میں جو نیچے آ رہے ہیں دو جملے ہیں اجعل فعل الاولا شرطن اصل عبارت ہے اجعل فعل الا الاولى پہلے جملے کے فعل کو بنائیے شرط یعنی پہلے جملے میں جو فعل استعمال ہوا ہے اس کو شرط بنا کر استعمال کیجئے و فعل الاخرى یعنی فعل الجمله الاخرى اور دوسرے جملے کے فعل کو جواب ہو اس کا جواب بنا استعمال کیجئے مستعملم ان استعمال کرتے ہوئے ان کو تنسرو نی یہ پورا جملہ ہے اس جملے میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے تنسرو انصر کا پورا جملہ ہے اور اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے ان پہلے جملے کے فعل کو شرط بنانا ہے اور دوسرے جملے کے فعل کو جواب شرط چنانچہ یوں جملہ بنے گا شرط کے ساتھ ان تنسر نی ان سر کا نمبر دو نعمل ندخل سالح ان صالحا ند خل ملا کے پڑیں گے ندخل اگر ہم نیک کام کریں گے ہم جنت میں داخل ہوں گے اکلو اکلو تم انت تم اگر تم خراب کھانا کھاؤ گے تم بیمار ہو جاؤ گے لات ترسب اگر تم محنت نہیں کرو گے فیل ہو جاؤ گے تو سافرینا ان تصافری اصافر اگر تو سفر کرے گی میں سفر کروں گی تنام و مبکرن تست مبکر ان تناام الف بھی ساکن ہے مین بھی ساکن الف کو ڈراپ کیا گرا دیا کیا رہ گیا ان تنم مبکر تستحکز اگر تم جلدی سو گے جلدی اٹھو گے تخت بونا الیا اک تب ان تخت اگر تم میری طرف یعنی مجھے کوئی خط وغیرہ لکھو گے میں تمہیں لکھوں گا تہذیب و کثیرن تفوتو کدروسو ان تذیب کثیر تفت کدروسو تفوتو فات یا فوتو سے ہے کسی چیز کا چھوٹ جانا رہ جانا ان تذیب کثیرم اگر تم زیادہ غائب رہو گے غیر حاضر رہو گے تو فوتو سے ہو جائے گا جواب شرط کے طور پہ تفوت تفوت کا تم سے کو اسباب چھوٹ جائیں گے رہ جائیں گے فاتا سے تفوتو واحد مونس غائب کا سیگا ہے مونس کا سیگا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے جمع مکسر غیر عاقل ہے سیارتا کاشتریہ ان تب سیارت کا, کا تبیو سے ہوا ان تبی پھر حرف علت کو ساکت کیا گرا دیا ہو گیا ان طب اسی طرح اشتری جواب شرط کے طور پہ جب ہم اسے استعمال کریں گے تو آخر سے حرف علت کو ساکت کر دیں گے اشتری کی بجائے پڑیں گے اشتحر یا کو ختم کر دیں گے چنانچہ یوں بنے گا جملہ ان طب سیارا کا اشتریحا اگر تم اپنی گاڑی بیچو گے میں اسے خرید لوں گا تب قیاانف ہی مکہ تھا ابقا ما ان تبقہ یا نون جو ہے یہ گر جائے گا نون عرابی ہے ان حرف شرط کھیل مدارے کو حالت جزم میں لے جاتا ہے اور حالت جزم میں نون عرابی ساکت ہو جاتا ہے اسی طرح اب جواب شرط کے طور پہ جب یہ فعل استعمال ہوگا حالت جزم میں تو ابقا کی بجائے کہیں گے ابقا ان تب کا یا فی مکہ لا اب انسا اختب ان سر میں نہیں لکھوں گا تو بھول جاؤں گا اختب ان سسوم ودنسم غدن اگر تم, روزہ رکھو, اگر تم روزہ رکھو گے اگر تم کل روزہ رکھو گے میں بھی رکھوں گا تقول الحق تنجو پہلے بنے گا انتقول الحق ملا کے پڑھیں گے انتقول الحق واؤ کو شاخت کر کے کہیں گے اور ملا کے پڑھیں گے ان تقول الحق تنجو کی بجائے تنجو آخر سے حرف علت گر جائے گا ان تکول الحق تنجو اگر تم سچ بات کہو گے نجات پا جاؤ گے بچ جاؤ گے تزورنی ازورکا پہلے ہوا ان تزور اور آگے ازور حرف علت کو ساکت کیا دو ساکن اکٹھے ہونے کی بجائے سے ان تزور کی بجائے رہ گیا ان تزور تمہارا سے جملہ یوں बनेगा انتظرنی ازرک اگر تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آو گے میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا تمرین رقم 22 مشکل بردو فی كل فكره مما یاتی جملتان نیچے جو آ رہے ہیں ان میں دو جملے ہیں اج الفعل الاولى شرطا پہلے جملے کے فعل کو شرط بنائیے و الفعل الاخرى اور دوسرے جملے کے فعل کو جواب ہو اس کا جواب جواب شرط کے طور پر استعمال کیجئے مستعمل ادات شرطورتی بین القوسینی بین القوسین استعمال کرتے ہوئے شرط کے حرف کو جو مذکور ہے دو بریکٹس کے درمیان یعنی اخسرم من عین یوسل جو دو ہفتے جو دو ہفتوں سے زیادہ غائب رہے گا اسے کلاس سے جدا کر دیا جائے گا یعنی نکال دیا جائے گا تاکلو ما مات آکل جو تم کھاؤ گے میں کھاؤں گا, گا اگر اللہ نے چاہا لا یارحم لاجرہ مرحم لا یور لا يرحم لا رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے تا دتا اد اد جب تم واپس آؤ گے میں واپس آؤں گا یا جب تم واپس لوٹو گے میں واپس لوٹوں گا اجلس اجلس جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا جہاں تا میں بیٹھوں گا مہ ماں تک راہ اتو راہ ہوگا مہ ماں ت جو کچھ تم پڑھو گے یا جو کچھ تڑھے گا میں پڑھوں گا علیہ اللہ من بل ید خل انعشرک بلاہ ید خل انارا ملا کے پڑیں گے ید خل انعہ بقدیری ممتازن یحسول والا جائزن میں جہ بقدری ممتازن جو ممتاز یعنی اے پلس کہہ لیجیے فرسٹ ڈویژن ہائی فرسٹ ڈویژن یم جاہ بے تقدیری ممتازن میں تقدیری ممتازن جو ممتاز کی تقدیر یعنی سے پاس ہوگا یا سلزن وہ انعام حاصل کرے گا آج نمبر کا ترجمہ ہوگا میں اللہ، جو اللہ سے توبہ کرے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کی طرف رجوع کرے گا یا اس پر رجوع کرے گا یعنی اس کی توبہ کو قبول کرے گا اس پر نصر رحمت ڈالے گا ارفت فی درس سابقی انہ جواب شرطی اکترن بالفائی فی مواضع منہ آپ پہجان چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ جواب شرط فا کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے کہ مواضع کچھ مقامات میں کچھ جگہوں میں کچھ مواقع پہ کہہ لیجئے منہ ان میں سے نمبر ایک ان یکون جملتا اسمیتا کے جواب شرط جملہ اسمیا ہو نمبر دو ان یکون فعل طلبیاں کہ وہ فعل طلب ہو اور من انواع طلبی اور طلب کی قسموں میں سے المر و یعنی جواب امر فیل امر ہو فیل نہیں ہو یا جملہ استفامیہ ہو نذکر الان بقیت المواضح ہم ذکر کرتے ہیں اب باقی مقامات کو نمبر تین جامد شرط فیل جامد ہو جس سے آگے مدارے فیل امر فیل نہیں وغیرہ استعمال نہ ہوتے ہوں من نحو جیسا کہ من گشہ نہ فلح جس نے ہمیں دھوکا دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے من گشہ نہ ملاوٹ کر کے دھوکا دہی دینا دھوکا دینا دھوکہ دہی کرنا نمبر چار ترین بے قد ایک جواب شرط مل کر استعمال ہو رہا ہو قد کے ساتھ یعنی اس سے پہلے قد آ رہا ہو نحو جیسا کہ امت اللہ و رسول فقط فاضن اسیما اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا یا اس نے کامیابی حاصل کی بڑی کامیابی بمن نافیہ کہ جواب شرط مل کر استعمال ہو ماں نافیہ کے ساتھ نحو جیسا کہ مہما تکن از روف ملا کے پڑیں گے مہما تک انوفما اقدگو از روف سے مراد یہاں حالات ہیں مہما جو کچھ بھی جو بھی حالات ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا اے یکترینہ بلن لن کے ساتھ وہ مل کر آ رہا ہو یعنی جواب شر نہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا تو وہ اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا آخرت میں سین تبراہ کے ساتھ مل کر جواب شرف استعمال ہو رہا ہو نہ جیسا کہ ان تو صاف اگر تم سفر کرو گے تو میں بھی سفر کروں گا فاضب فا آ جانے کی وجہ سے اب یہاں جوابے شرط حالت جزم میں استعمال نہیں ہوگا ان صوفا کہ وہ صوفا کے ساتھ مل کر آ رہا ہو یعنی جواب شرط اللہ من انشاء اور اگر تمہیں خوف ہے فخر و غربت کا افلاس کا محتاجی کا فصوف اللہ تو جلد ہی بے نیاز کر دے گا غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے انشاء اللہ انشاء اگر اس نے چاہا ایو صدرہ بکا انما نحو انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکا انما قتل الناس جمیعا ایو صدرہ صدر سینا اسے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے شروع میں لنا کہ اس کے شروع میں لیا جائے اسے اس, کو اس کا آغاز کیا جائے سے یعنی جواب شر سے پہلے کہ انما آ رہا ہو جس طرح فقہ نہیں کہ اعتبار سے لا يجزم جواب الشرط اذا نہیں حالت جزم میں کیا جائے گا یا نہیں جزم دی جائے گی جواب شرط کو ادختران بالفای جب وہ فا کے ساتھ مل کر آئے جائے گا کہ پورا جملہ محل جزم میں ہے یعنی جزم والی جگہ پہ ہے جہاں جہاں اسے حالت جزم میں ہونا چاہیے تھا لیکن فاضل برفا کی وجہ سے حالت جزم میں نہیں ہے اس کی مثال مہما تک فما اک زب فما اک نہیں ہے اسی طرح ان تسافر فسا فاسافر نہیں ہے تو زبر سا کی وجہ سے بھی اور فاضبر فا دونوں کی وجہ سے اصافر اصافر نہیں ہے نہیں جواب جواب شرط پر فا داخل کیجیے جمل الاتیاتی آنے والے جملوں میں اداکانہ دال کا واجباً جب وہ ضروری ہو و کر سببا اور سبب بھی ساتھ دکر کیجئے من جد وا وا الفل بھی فلاش روح فلح اشروح یہاں جملہ اسمیہ ہے اس لیے فاضب الفاق کا آنا ضروری ہے واہ امنی الفریالم مجھ سے ہزار ریال گم ہو گئے ہیں فم یجد ہو یا تو جسے وہ ملے جو شخص اسے پائے اور اسے میرے پاس لے کر آئے اس کو اس کا دسواں حصہ دیا جائے گا یعنی ایک ریال محما یقن سبب وغکہ کا درس المحمن کد سے شروع ہو رہا ہے شرط جو آبے پہلے آئے گا مہما یقن سبب و غابقہ جو بھی تمہاری غیر حاضری کا سبب ہو فقت فاتح کا درس المحمن تو یقیناً تم سے ایک اہم سبب چھوٹ چکا ہے رہ گیا ہے ان تکن مشغولن التی کا غدن ان تکن ہے شروع میں یہاں جواب شب کے شروع میں فاز برفا آئے گا اگر تم مشغول ہو اس وقت فسا آتی کا غدن تو میں تمہارے پاس کل آ جاؤں گا انتہا درسو سبق ختم ہو چکا ہے فمن اراد یا خروجہ فل یا یہاں جواب شرط فعل طلب ہے یعنی فعل امر اس لیے فاز برفا یہاں آئے گا فل یا تو جو شخص نکلنا چاہے تو وہ نکل جائے ان کا ات الشرہ تھا تجدنی فیل پی تھی ان شاء اللہ اسی طرح رہے گا اگر تم دس بجے آؤ گے تم مجھے گھر میں موجود پاؤ گے انشاء اللہ محمتہ کا یہاں لن سے شروع ہو رہا ہے جواب شرط تو کیا کہیں گے محمد جو کچھ تم مجھے کہو جو بھی تم مجھے کہو میں ہر کس تمہاری تصدیق نہیں کروں گا کاغل مراقبول مدرے نیکران نے مدرس سے کہا من جا متاخرن لا تسمح له بدخولی یہاں حد جواب شرط فعل طلب ہے یعنی فعل نہیں جناچے ف شروع میں آئے گا جو شخص لیٹ آئے گا جو شخص لیٹ آئے فلا تسمح له بدخولی تو آپ اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دیں ان النج بتقدیر ممتازن فهل احصل على جائزۃ اگر میں ممتاز کی ڈویژن سے پاس ہو جاؤں تو کیا میں انعام حاصل کر لوں گا تو کیا میں انعام حاصل کر سکوں گا انت کن مستعجلن، مستعجلن، یہاں جواب شرط جامد کہیں گے ایسا فعل جس کا وہ تو وہ فعل لیکن آگے اس کا مدارے امر نہیں وغیرہ استعمال نہ ہو انتقل مستعجلن اگر تم جلدی میں ہو تو میں جلدی میں نہیں ہوں ان تکن مستعجلن فلسط مستعجلن. اگر تم جلدی کام کرنا چاہتے ہو تو میں اتنے مجھے اتنی جلدی نہیں ہے ان طرح صحیح ہن اگر تم اسے درست سمجھ رہے ہو میں اسے درست نہیں سمجھ رہا ما انسا لا انسا منظر ما انسا لا انسا راکل میں جو کچھ بھول جاؤں اس منظر کو نہیں بھول سکتا لاس من ذرا جس طرح اوپر ان طرح ہے ما اندل انا اندل اگر آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے فکل یہاں جو کہ جواب شرط خر امر ہے خاج بفا آئے گا فک اللہ اندل مدیری تو آپ ان سے کہیں کہ میں پرنسپل کے پاس ہوں میور کتاب ہوا اندل مدیری یہاں جواب پورا جملہ اسمیہ ہے اس لیے یہاں فاضل برفا آئے گا میور کتاب فا ہوا بارہ نمبر میں گزرا ہے سوری گیارہ میں ان طرح ماں اور آ سہی یہ ما جواب شرط سے پہلے ما نافیہ رہا ہو تب بھی فاض برفا کا لانا ضروری ہے چنانچہ یہ جملہ یوں ہوگا فما اذا ان کا راہن پندرہ نمبر اداسا الہو اداسا پڑیں گے اکول الہو یہاں جوابیشت جملہ استفامیہ ہے تلبیہ کہہ لیجیے فاضل فا کا لانا یہاں ضروری ہوگا جب مدد مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھے تو میں اسے کیا کہوں یعسب الجامعۃ اسلامیہ جامعہ اسلامیہ وزیر یونیورسٹی کا نام ہے جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے ہیں طلاب طلباء تمام, دنیا کی دنیا کے تمام اطراف سے ہیمن در صفی فق انما در صفی جامعہ اس جملے سے پہلے جواب شرط سے پہلے کا ان رہا ہو تو اس سے پہلے بھی فاض برفہ آئے گا من در تو جس نے اس میں تدریس کے فرائض انجام دیے اس جملہ اسمیہ ہے فاضل برفا آئے گا جو یہ بات کہے گا تو یقیناً وہ سچا ہے ماتذرا تحسد جو تم بوگے سو کاٹو گے ان تجرنی فصو ان تزور کا اگر تم مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ گے تو میں ہی تو میں بھی انقریب یا جلد ہی تمہاری ملاقات کے لیے آؤں گا میں جس اللہ یا فر لہو جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا یہ اسی طرح رہے گا نمبر دو تم المثال مثال پہ غور کیجیے جمالے ہی پھر اس کی طرز پہ اس پیٹرن پہ جملے بنائیے مستعینا بالعبارات العاتیہ آنے والے عبارتوں سے مدد طلب کرتے ہوئے المثال من اراد ان یخرج فلیخرج جو شخص ارادہ کرے کہ وہ نکلے یعنی جو شخص نکلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکل جائے من اراد ان یدخل الجنة فلیعمل عملا صالحا من اراد ان يعرف الاخبار فلیقرأ السحف ویسمع الاداعت جو شخص خبریں جاننا چاہے من اور یارف ال اخبار جو خبریں معلوم کرنا چاہے فلسو و یسما تو اسے چاہیے کہ وہ اخبارات پڑھے اور اور ریڈیو سنیں یعنی جو نشریاتی ذرائے ہیں الدا اور ریڈیو یا مراد ہوگا اور ریڈیو سنیں من اور اعدا صف صفل اولف المسد فل مبک رن جو شخص مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنا چاہے یا بیٹھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی جائے من اراد ان سؤالا بعد الدرس شخص مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سبق کے بعد پوچھے من اراد ان اور خود واقع من المدیر جو ہاسپٹل جانا چاہے فری علاج کرانے کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ مدیر سے کاغذ لیتا جائے ورا قطن کاغذ مراد یہاں یعنی فارم وغیرہ من ارادہ بے تقدیری ممتازن فل تحد لو شخص ممتاز کی ڈویژن سے پاس ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ راد محنت کرے من اراد فہم فلت الربیت، جو شخص اسلام کو اچھی طرح سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھے یا جو شخص اسلام کو اچھی طرح سیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھے من اراد فل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں تو اسے بھی چاہیے کہ وہ ان کا احترام کرے نمبر تین ادات شرط و كل و جواب جملتی نیچے آنے والے ہر جملے میں حرف شرط شرط اور جواب شرط کو متعین کیجیے واسطاً واحد تخت ادات شرط حرف شرط کے نیچے ایک لائن لگائیے تحت شرطی اور شرط کے نیچے دو تحت جواب شرتی اور تین لائنیں جواب شرط کے نیچے و اردا کان ال جواب مختع نم اور جب جواب جواب شرط فا کے ساتھ ملا ہوا ہو مل کر استعمال ہو رہا ہو تو پھر سبب کو بھی ذکر کیجیے اس کی وجہ بھی بتائیے تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخرجن اور جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا یعنی پریشانیوں سے من حرف شرط ہے شرط ہے اور یجعل ال جواب شرط ہے صواب رو نہ یبو میں اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے ان حرف شرط ہے یقن جواب شرط ہے اور یقین شرط ہے اور یز نبو جواب شرط ہے عورت من تو خیر فہوا خیر اللہ تو جس نے خوشی سے کوئی نیک کام بھلائی کا کام کیا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے من حرف شرط ہے تو آ شرط ہے اور فہوا خیر اللہ میں پورا جملہ جواب شرط ہے اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے سے پہلے فاض بفا کا حرف استعمال ہوا ہے اولا علیہ السلام السلام من من السلات وسلم من ادرا کا رکھ آتمن سالات فقط ادرا کا جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو گویا کہ اس نے پوری نماز کو پا لیا یعنی پوری نماز کے ثواب کو جماعت نماز کے ثواب کو اس نے حاصل کر لیا یہاں من حرف شرط ہے ادرا کا شرط ہے اور آگے فقط ادرا کا سال یہ جواب شرط ہے اور جواب شرط سے پہلے چونکہ قد آ رہا ہے اس لیے فاض برفاق کا یہاں استعمال ہوا اعلیٰ علیہ السلط وس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یہاں فعل جامد ہے اس لئے اس فاض برفا کا استعمال کیا گیا اعلیٰ علیہ من والن کو مال ہی فہو شہید اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے من حرف فرد قُتِلَ دُونَ مَالِهِ یہ پورا شرط ہے فہو شہید جواب شرط ہے جواب شرط کیونکہ یہاں پورا جملہ اسمیہ ہے اس لیے خاص برفا اس سے پہلے استعمال ہوا رہی سلاۃ وسلام من عطا فقت عطاء اللہ من اسانی فقط فقت عطا فقط اصانی جس نے میری تعاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی تعاعت کی من حرف شرط ہے عطا شرط ہے اور فقط عطاء اللہ جواب شرط ہے کیونکہ یہاں قبض استعمال ہو رہا ہے اس لیے اسے پہلے خاض برفا بھی آیا اور فقط اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس میں بھی من حرف شرط ہے شرط اور فقط اص اللہ یہ پورا جملہ جواب شرط اور فقط عطا عانی اس میں بھی اسی طرح ہے اور جو امیر کی اطاعت کرے گا تو یقینا گویا کہ اس نے میری اطاعت کی میں آصل امیرا اور جو امیر کی نا فرمانی کرے گا فقط آسانی تو یقیناً اس فرمانی کی علیہ من منہاد ہی شجاراتی پورا جملہ شرط ہے اور فلا یا جواب شرط ہے جواب شرط یہاں چونکہ پھیلے نہیں ہے پھیلے نہیں اس میں استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس سے پہلے فاض برفا استعمال ہوا جب یا شرط فعل طلب ہو یعنی فعل, عمر فعل نہیں یا استفہام تو اس سے پہلے فاض برفا لایا جاتا ہے سلط وسلم بلاہوم آخری فلیق القیرم اولسمت دوسر صلی اللہ اور آخری دن پہ ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بہتر بات کہے یا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے من کانہ بالله بلّہ آخر من حرف شرط ہے اور يؤمن شرط اور فل یقل خی یہ جواب شرط نمبر ایک او لیاسمت جواب شرط نمبر دو او حرف عطف ہے اور لیس مت کا عطف ہو رہا ہے فل یقل پہ اس لیے یہاں فاضب عرفا کو دہرانا ضروری نہ رہا اولا علیہ جا رہا ہے, کہ یہاں فعلی عمر ہے قول مَرَّا مِنكُم اسے کوئی برا کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے صبلسان ہی تو اگر اس, کی اس کو اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے تو یعنی اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنی زبان سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے سب کل بھی تو اگر اس کی بھی سطحت نہ ہو تو اپنے دل سے یعنی اپنے دل سے اسے برا سمجھے وزال قاض المان اور وہ یعنی جس کا ذکر پیچھے گزرا دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے من حرف شرط ہے یہاں رن کو من منکرن پورا شرط اور فل یو گئی یہ جواب شرط یہاں جو چوکے جواب شرط فیل امر ہے اس لیے فاض برفا یہاں استعمال ہوا لم ہی ان حرف شرط لم یست شرط اور شبِ کلبی یہ بھی اسی طرح ان حرف شرط لم یست شرط اور ہی جواب شرط مرم يجد مرم تو جو شخص ہو بیمار کروے منہ والا وہ اس سے یعنی اس منہ سے بڑے خوشگوار شیریں اور میٹھے پانی کو بھی کروا ہی محسوس کرے گا جس کا اپنا منہ کروا ہو وہ میٹھے پانی کو بھی کروا ہی محسوس کرتا ہے حالانکہ اس میں پانی کا کوئی قصور نہیں ہوتا یق یہ اصل میں تھا یقن یجوز و حضف نون یقن یقن کے نون کو حدف کرنا بھی جائز ہے یکن تکن اکن نقن المجزومات یہ جو سارے مجزومات مجزوم فیل ہیں ان کے نون کو ہدف کرنا بھی جائز ہے چنانچہ فمعی یقن ذاف ام مرم مریضن کی بجائے یہاں کیا کہا گیا ہے فمع یق ذافم مرم مریضن نون کو یہاں بغیر کسی گرامر کی وجہ کے ڈراپ کر دیا گیا ہے ایسا کرنا بھی عربی زبان میں رائج ہے تمری رقم اربا نمبر چار ہاتھی اشرت شرطی الجواب الجواب فی الحالی دس مثالیں پیش کیجیے شرط اور جواب شرط کی اس طرح سے کہ ان میں سے ہر ایک جملے میں جواب ہو ال نیچے آنے والی طرز پر جملہ تن اسمیا جواب شرط پہلے جملے میں جملہ اسمیہ ہو مثال کے طور پہ ان تج کا ناجم اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو فیل طلب فی الور جہاں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے فل یا جتا تو چاہیے کہ وہ محنت کرے نمبر تین جواب شرط فیل طلب ہو نہیں مین یور این یا جتا یا من اور جتاح دا فلاح یکسل جو شخص, شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فلاں یکسل تو سستی نہ کرے یکسل فی البی الفام کے جواب شدی یعنی اس جملہ استفامیہ ہو اس کی مثال مثال کے طور پہ ان اج تہد فہل ان اگر میں محنت کروں گا تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا نمبر پانچ مک ترین بلن اس سے پہلے لن रहा हो ہو ان تذہب اسلام آباد فلن تشتر اگر تم اسلام آباد جاؤ گے تو ہر گرد سبک میں شریک نہیں ہو سکو گے مکھ ترین ماں نافیہ, ما نافیہ کے ساتھ ملا ہوا ہو انت الا بہتی فما و اگر تم میرے گھر آؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے فما و جتنی بھی ٹھیک ہے فماں تاج بھی ٹھیک ہے مکھ ترین صو کے ساتھ ملا ہوا ہو انتہ بدل اثری فوفا اگر تم میرے پاس اثر کے بعد آؤ گے تو تم مجھے موجود پاؤ گے ملا ہوا ہوئی بآدل اصری اگر تم اس کے پاس اثر کے بعد جاؤ گے فا تو تم اسے موجود پاؤ گے جامد ان جامد ہو فلستا بینا جہن اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو مکھ ترینم بے قد کے ساتھ ملا ہوا ہوا کھاؤ گے تو یقیناً بیمار ہو جاؤ گے تمرین رقم مشکل نمبر پانچ ادخل کل لمن ادوات مفیدہ نیچے آنے والے روح شرط میں سے ہر ایک کو جملہ مفیدہ میں استعمال کیجیے ان کسی من من ما ما ای دفعہ تم نے مجھے اس طرح کہا ہے یہ کم اس سے خامیاں نہیں خبریاں ہے پوچھنے کے لیے نہیں بتانے کے لیے سمال ہو رہا ہے کم الخبریہ یہ کم خبریہ ہے کفیر اور اس کا معنی ہے کفیرن بہت زیادہ یعنی کئی بہت زیادہ دفعہ تو مجھے یہ کہہ چکے ہو خمان الجملاتی جملے کا معنی کیا ہوگا کل تلی ہاقن کفیر تم مجھے اس طرح کہہ چکے ہو کئی دفعہ بعد احکام ہا ہم اس کے بعد احکام ذکر کرتے ہیں ارف کا انصہمی تم یسوہ منصوبہ آپ یہ پہچان چکے ہیں کہ کم استفامیہ کے بعد آنے والا اسم جو کہ اس کی تمیز کہلاتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے نہ وہ کم کتاب کا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں کم استفامیہ کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں کم اور اس کو جر دینا بھی جائز ہے جب کم کو حالت جر میں استعمال کیا جا رہا ہو حرف جر کے ساتھ نحو جیسا کہ بے کم ریال کلم اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں بے کم ریال تمیز و کم الخبریا جہاں تک کم خبریہ کی تمیز کا تعلق ہے جب اجرب ہوں تو اس کو حالت جر میں لانا ضروری ہے نحو جیسا کہ کم نجم فما آسمان میں کتنے ستارے ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں اور کبھی کبھی قد یہاں بے یعنی کبھی کبھی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور کبھی یو جر بے من کم خبریا کو من کے ساتھ مجرور بنا کر استعمال کیا جاتا ہے کم من فطن کلیل وقد یو جر بے من کم خبریا کو نہیں یعنی کم خبریا کے بعد آنے والے اسم کو اور کبھی بعض اوقات کم خبریا کے بعد آنے والے اسم یعنی اس کی تمیز کو من کے ساتھ مجرور کیا جاتا ہے جس طرح کم فی عطن کی بجائے کیا ہے کم من فطن کلیل غربت فیطن کثن اللہ کتنے ہی بہت تھوڑے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے گروہ بڑی جماعتوں پر غالب آ چکے ہیں اللہ کے حکم سے تمیز و کم الفامیہ مفردن کم استفامیہ کی تمیز مفرد استعمال ہوتی ہے یعنی واحد سنگولر اما تمیز کم الخبری کم خبریہ کی تمیز جہاں تک کم خبریا کی تمیز کا تعلق ہے مفردن و واحد بھی نہ وہی کم قطب ہے بل افراد اس کو مفرد استعمال کرنا زیادہ ہے ان اس کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے اور یہ بلاغت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور زیادہ بلیگ ہے کم کمل استف اہمیت کمل خبریہ تو کم, کم, کم کتاب انڈیا کم خبریہ کو تین طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کسی کی لائبریری میں جائیں بہت ساری کتابیں آپ کو نظر آئے تو آپ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس تو بہت کتابیں ہیں آپ کے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تمرین رقم واہ ول کم الفام کم الاستفامی کیا سیما یلی علاقبریا مندرجہ دل جملے میں کم استفامیہ کو کم خبریاں میں تبدیل کیجیے کم ریالن آتنی یہ تو سوال کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے تم نے مجھے کتنے ریال دیے ہیں اور اگر کہنا ہو تم نے مجھے کتنے ہی ریال دے دیے ہیں بس بھی کرو کم ریالن آتنی پھر کیا کہیں گے کم ریالن آتنی کم من ریالن آتع تنی بھی کہہ سکتے ہیں کم طالب غابل یوما آج کتنے طالب علم غیر حاضر ہوئے ہیں غائب ہوئے ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کتنے ہی طالب علم آج غائب ہو گئے ہیں پھر کیا کہیں گے کم طالبن یا کم من طالبن غاب غابلیہما کم ساعتن نمتا تم کتنے گھنٹے سوئے ہو اور کہنا ہو تم کتنے ہی گھنٹے سو چکے ہو یعنی yani بہت زیادہ گھنٹے سو چکے ہو اب اٹھ بھی جاؤ تو کہیں گے کم ساعتن نمتا یا کم من ساعتن نمتا ہو ول کم الخبری یا تا پھر جمل العتی الا کم الفامیہ نیچے آنے والے جملوں میں کم خبریاں کو کم استفامیہ میں تبدیل کیجیے کم, کم با بن دل مسجد الحرام. مسجد الحرام کے کتنے ہی دروازے ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں اگر پوچھنے کے لیے استفام کے لیے کم کو استعمال کرنا ہونے یعنی دروازے ہیں اس شہر میں کتنی مسجدیں ہیں کہنا ہو کتنی مسجدیں ہیں پھر کہیں گے کم مسجد فیحاد ہل مدینتی کم دوا انتنا ولو کتنی دوائیں تم استعمال کرتے ہو یعنی بہت ساری دوائیں تم استعمال کرتے ہو اگر کہنا ہو کتنی دوائیں پھر کہیں گے کم دوائن تتناولو دواسا مدرس اس استاد متنبع کرے گا طلبہ کو لی نمبر ایک الخاص الخاصب من کم الصفہ و کم الخبری تنظیم یعنی آواز نغمہ جسے کہتے ہیں کم الصفہمیا کی مخصوص آواز سے وہی مطلب بتائے گا مدرس استاد کہ کم ارستفامیہ کی آواز کس طرح سے ادا کرنی ہے اور کم خبریہ کی کس طرح مثال کے طور پہ اگر کہنا ہو کم خبریہ کے ساتھ کہ اس شہر میں کتنی ہی مسجدیں ہیں تو کہیں کہ مسجد انفافیٰ دہل مدینہ تھی اور اگر کم استفامیہ تو کیا کہیں گے کم مسجد انفیحہ دہل مدینہ تو ہر ایک کی ادائیگی کا خاص انداز ہوگا نمبر دو علامت ترکیم الخاصہ طبیق البنہ ترکیم کی علامت ترکیم یعنی یہ جو علامتیں ہوتی ہیں مخصوص علامتیں سائنس اس سے آگاہ کرے گا استاد طلبہ کو جو کہ ان دونوں میں سے یعنی کم استفامیہ اور کم خبریہ میں دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ خاص ہیں ہر ایک کے لیے مخصوص ہیں کم استفامیہ کی علامت یہ ہے سائن آف انٹروگیشن اور کم خبریہ کی یہ ہے چھوٹا سا علی نیچے نقطہ من جا متأثرم فلاد يدخل یسا دینا جو لیٹ آئے تو وہ داخل نہ ہو یہاں تک کہ طلب کرے ہنا حتا بانا علا یہ علا کے معنیٰ میں ہے پد خلطہ لا کا تو میں داخل ہو گیا یہاں تک کہ میں تمہیں مشغول نہ کروں ہنا حتہ بانا لام تعلی لام تعلیم جسے لام کئی کہا جاتا ہے لام کئی کے معنیٰ میں ہے پدلطا لا لا یعنی لا یا لا بعدا منصوباً ان مزمرہ یعنی چھپے ہوئے ان کی وجہ سے وجوبن لازمی طور پہ یعنی لازمن وہ حرت نسل میں ہی استعمال ہوگا جواز نہیں بلکہ یہ چیز لازمی ہے اصل میں حتّہ کو بعض ماہرین گرامر ناصبت المدارے میں شامل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں حروف ناصبت لام, میں شامل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جب مدارے سے پہلے آئے تو حتّہ ان پوشیدہ ہوتا ہے اس چھپے ہوئے ان کی وجہ سے مدارے حالت نصب میں ہوئی رقم الجمل راتی آنے والے جملوں کو پڑھیے وی نما انحطہ حتی, حتی, حتیٰ کے بعد آنے والے واقع ہونے والے فیلوں کو حرکات لگانے کے ساتھ اور حتّہ کا معنی متعین کرنے کے ساتھ محنت کرتا ہوں حتہ یہاں تاکہ کے معنی میں ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ یا فرسٹ ڈویژن میں انتظر حتیٰ تم یہاں تم انتظار کرو یہاں تک میں وضو کر لوں یہاں علا کے معنی میں ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کوشش مومن نہیں ہو سکتا ہے تا وقت یا یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے حتپ علاق معنی میں ہے وقال علیہ لا احدكم حتا اکونا احبا والی والده وولده والناس اجماعین تم میں سے کو ممن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کے نزدیک زیادہ محبوب اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے جہاں بھی حتیٰ علاقے معنیٰ میں ہے من مبکرم حتی لا خراج عن خرآمدی میں گھر سے جلدی نکلا تاکہ یہاں یہ لام قئی کے معنی میں ہے لام تعلیم جسے کہا جاتا ہے تاکہ میں وعدے سے لیٹ نہ ہو جاؤں یعنی جو مقررہ وعدہ ہے اس سے پہلے ہی پہنچ جاؤں قادر مدیر مدیر نے, پرنسپل نے طالب علم سے بالخبور حاضر ہونے کی نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم سے معذرت کرو یہاں تو مثال پہ غور کیجیے راری ہی پھر اس کی طرف جملے بنائیے مستعین بال ابارت العطیتی آنے والی عبارتوں سے مدد طلب کرتے ہوئے المسالحت انتظار کرو یہاں تک کہ میں اضو کر لوں انتظر حتٰ البسا انتظر حتٰ البشا فیابی یہاں تک کہ میں اپنے کپڑے پہن لوں انتظر حتٰ اشرب بلکہ انتظر حتٰ نسمع الاخبار انتظر حتٰ انتظر حتٰ یادو تم انتظار کرو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائیں ہا امن ہا فعل دمان خود ہا ام جو ہے وہ اسم میں ہے اور خوش کے منع میں ہے ہا ام اعلانن یعنی ایک اعلان پکڑو لیجئے ایک اعلان لیجئے سنیے سنیے ایک اعلان یا لیجئے ایک اعلان ہا ال کتاب یا الی ہا ام الب یا اخوت ہا ال کتاب یا امینت ہا ام البہ یا اخوات تو ہا یہ اس میں ہے اور ام جو آگے آ رہا ہے وہ جمع کے لیے تنزیل ہا ام او کتابیا او لو میری کتاب پڑھو کتع بن تصویر و کتاب کتع یہ کتاب کی تصویر ہے اللہ وزن کت ملا کے پڑھیں گے احتگام کرنے کے بعد پڑھیں گے کتعب یہ تصویر ہلاکت ابنیہ تصویر کے لیے تین وزن ہیں بنا ان کی جمع ابنیہ تین بناوٹیں ہیں یعنی تین قسم کی ساختیں ہیں اس کی نمبر ایک نحو من نجم نجم عبد کی چھوٹا بندہ فون من دکن من فلم سے فون چھوٹا ہوٹل دو درہم کی تصویر بڑیں گے کتاب ان کی تصویر چھوٹی سی کتاب کتاب شدید من شدید شدید سخت شدہ شدید سخت فیل مفتا فنئی فنیجین من فنجان جان کپ فنیجین چھوٹا کپ دن دینار سے بہرحال ان کا استعمال بہت ان کا استعمال ہوتا ہی نہیں سفغل اسمعال آتی آنے والے اسموں کی تصویر بنائیے وزن کل منها بعد تصویر اور تصویر کے بعد ہر ایک کا ان میں سے وزن بھی ذکر کیجیے تو عام ہاتھ مظارے الفاظ آنے والے کھیلوں کا مظارے لائیے شاہ یشغل رحم یارحم فات یفوتو نجاجو رش یشو فاض یفو ذرا یخ غالاب <سؤال> یا غلب آسا یا سماطا یا سموتو ہاتھ مظارے الفاطی آنے والے کھیلوں کا مظاہرے لائیے سج جرا یو سجلو سب اوپر مجرد کے ہیں پر نیچے مزید سیخ کے سج جرا یو سجلو سب بتا یو سب سب او اغنا یوگنی آ ما یو امن و اشتراک یشتریکو تذرا یا تبرو تأخفر يتأخفر, تتوّع يتتوّع, تألم يتعلم, يستغفر يستر ويطوع ايضا ضوع تعلم يتعلم استغفر يستغفر استفاد يستفيد استيقظ يستيقظ اشرق يشرق هات جميع اسماء الاتيه لائحه بوارئ عذر اعذار جائزات جوائز انعام اصلاح اصبح حكم امير مبارء دواء ادويه فاخر دعوانا